آنے کا کی دنیا کے تصوف کرنے والے کہا جاتا ہے واضح رہے کہ اسلام میں اس دین میں جو قرآن کریم نے دیا تھا جسے جس ہمارے یہاں کی اطلاعی روحانیت کہتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تنگ غیر اسلامی تصور ہے بات دوسری طرف نکل ہے جو اللہ نے بتایا تھا کہ اس کی تاریخ کیا ہے نیٹو نے اپنا ٹون میں ایک تصور دیا تھا کبھی کوئی وجود نہیں قابل اعتباد نہیں اس پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی وجود ہی نہیں ہے تو کوئی یقین کیا, کیا جائے گا دنیا اصل میں اوپر ایک ہے عالم مثال یہ نیچے کی دنیا سب اس کا سایہ ہے اور عالم مثال کا علم باطنی طریقے سے اندر کی دنیا کو روشن کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ایک تصور تھا تاریخ انسانیت کی بڑی بدبختی ہے یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے ذہن بہت بلند ہوتے ہیں اگر ان کی نگاہیں ٹیڑی ہوں تو وہ اتنا نقصان پہنچا جاتے ہیں کہ صدیوں تک انسانیت تنق نہیں کرتی پلیٹوں کے اس تصور میں اڑائی ہزار سال ہوئے نسل در نسل تمام اقوام عالم مذاہب کی دنیا ان کے طریق کی دنیا ساری کی ساری اس کے اس تصور سے متاثر کری کر جا رہی ہے اور اسی میں مختلف پیرہن پہنے ہیں تاریخ انسانیت میں یونان میں بھی یہ تصور اسرائیل تین وغیرہ کی شکل میں ابھرا ایران میں یہی چیز وہاں کے آتش قدوں میں حرارت تبھی ہوئی ہندوستان کے جوکیوں میں یہی کچھ آیا اور وہیں سے اسلام نے مستحار لے کر اپنے ہاں فانقاہیت کی رسم ڈالی اس کا کوئی تصور ذکر وجود تک پرانے کریم میں نہیں دین میں نہیں ہے مانگی ہوئی چیز ہے یہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بے تکلفی سے تین اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں اس دور میں ہمارے یہاں مادی افناتی اور روحانی ترقیاں ہوں مادی بھی بات سمجھ میں آتی ہے اپنا بات سمجھ میں آتی ہے یہ اپنا سے آگے چل کر اور اس سے بھی بلنتر مقام جو روحانی ترقی کا بتایا جاتا ہے بس ایک سنا ہے اس میں سے پوچھیے کہ وہ ہوتی کیا ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ غ میں نشہ نہ بخدا خان اچھے سی یہ جو نشہ ہے جو پیے گا اسے بھی پتا چل سکتا ہے دوسرے کو پتا ہی نہیں چل سکتا لیکن اس کو مقام اتنا اتر دیا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات کی دنیا شریعت کی دنیا میں ساری پس کر رہ جاتی ہے اس کے سامنے حالانکہ وہ ذات اقدس و اعظم جو انسانیت کے مراض خبرا پر فائز المران ہے جس نے ضلع حسین کا تصور رہن نہیں کر سکتا بادہ شدہ بزرگ تو اس کے متعلق کہہ دیا ان کے متعلق حضور, حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پرانے کریم نے کہا یہ کہ ان کا لا حل تن وہ تو اخلاق کی بلندیوں کے اوپر ہے اس سے آگے کوئی لفظ اور نہیں کہا گئے. اخلاق کی ملندی سمجھنے میں ہے مورل سمجھنے میں آ سکتی ہے نٹ مارل لینڈ اسپیریچل آگے کی جاتی ہے اور میز ان فتم دریزی ملازہ ہو آج صبح یہ پاکستان ٹائم میں جو اس درخ کا اعلان ہوا ہے لازم نہیں وہ کس کے درخ کا عنوان ہے عن میرے نام کے آگے لکھا ہوا ہے جس سے جی اے پرویز اے تھرٹی سات اسپرچلزم یہ اسپرچولیزم خالی سے سب گرتا عیسائیت نے اس کو اپنایا اس کے ہاں ضرورت تھی باپ بیٹا اور برس بزرگ کے ساتھ ایک اسپرٹ لانی تھی آج کے یہاں بھی یہ چیز اسپرچولیزم آ گئی اور پھر روحانیت آپ کے اس کا ترجمہ ہوا یا روحانیت کا ترجمہ اسپرچلزم ہوا ہمارے ہاں نہ کوئی شاید اسپرچلزم ہے اور نہ تو شاید روحانیت ہے اقامت آ... آ... قوانین خداونگی کی عقائد سے انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے اور اخلاقیات کے بلند ترین مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائد نے یہی مقام مومن ہے اسی سے انسان کی ذات کی نشو و होती ہوتی ہے اور یہ ذات کی نشو है जिसको ہے جس کو ترقی نقص کہا جاتا ہے روحانیت والوں کے ہاں تو ترقی होती है شہری ہوتی ہے ان کے یہاں کو نف کشی کو تزکیا نفس کہتے ہیں تزکیا کے معنی ہوتا ہے بالیدگی ابھارنا غلند کرنا برو مند کرنا نشو و دینا دینا دن اندازہ لگائیے کہ نفس کشی جو ہے نفس کو مارنا اس کو کہا جاتا ہے نفس کو نشو و دینا تو پرانے کریم نے جہاں یہ نفز استعمال کیا ہے مزکی کرنا تجکیا جہاں سے ہے اس کے معنی انسانی ذات کی نشو نما ہے جو پرانی کریم کے مستقل اقدار کے اقتباس سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی نبول انسان کے کیریکٹر میں ہوتی ہے کردار میں ہوتی ہے اسے ہی اخلاق کہا جاتا ہے اسے ہی معروف کہا جاتا ہے یہی یہ چیز ہے اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں اس سے الگ کوئی اور چیز نہیں جس کا کردار قرآن کی اقدار کے مطابق ہے وہی مومن ہے وہی مبتی ہے وہی ملتی ہے اس سے الگ کوئی اور شیا نہیں قرآن کی روح. اور پھر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پرانے کریم نے اس کا جو ذریعہ بتایا ہے <coughs> یہ اصطلاحی روحانیت ہمارے ہاں وہ بالکل اس کے نفیز ہے اس کے الجھ جاتی ہے ہمارے یہاں کی روحانی دنیا میں جو ابتدائی اسٹیج ہوتی ہے ان کی یہ یا کی اور درویشوں کی اور یقینوں کی اس میں یہ ہے کہ کسی نے اللہ واسطے کی ہوتی دے دی اور انہوں نے کاری اور جب مقام بلند ہوتے ہیں تو پھر تو عقیدت مندانہ نظر آنے جو آتے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی زندگی بدل ہوتی ہے کتنی جائیداد کھڑی کی جاتی ہیں وراثت میں جگہیں آتی ہیں ان کے یہاں ایک ایک گڈی ایک ایک ریاست ہے ان کے یہاں یعنی اس کے اندر یہ لوگ خود کماتے نہیں ہیں جن کا اپنا دنیا تقریب آج کا نہیں ہوتا باقی دنیا کماتی ہے ان کو لا کے دیتی ہے اور یہ ہے پہلی اب دیکھیے قرآن کریم یہ کہتا ہے پہلے ارباب شریعت کو ان کے لیے اور اب ارباب طریقت کو دیتا ہے علامتینہ جو تھا انکھوتا ہوں ذرا ان لوگوں کی حالت میں پر دیوار غور کرنا جو بڑے روحانیت کے اجارہ دار بنے کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ساتھ بڑا مذبقی ہمارے نفیم تذکیہ نفس کے یہ دعوے دار دیکھیے ان کو اپنی ہی کے مطابق یہ کچھ بڑے بیٹھے ہیں پتہ ہے کہ یہ خود اپنے تصور کے مطابق کچھ نہیں بنا جا سکتا برندہ ہو یہ ویکی میں یہ شا بنا یوز لام یہ انسانی ذات کی نشو و تو خدا کے قوانین کے مطابق ہوتی ہے جو بھی وہ نشو و چاہتا ہے وہ ان کا اتباع کرے اسے یہ چیز حاصل ہو جائے گی اور اس کی کوششوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی اس کی کوششوں کے نتائج میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی پورا پورا بدلاؤ اس مل جائے گا یہ جیسا میں نے ارد کیا دوسرا ہے کہ پرانے کریم کی روح سے میں یہ ارد کروں کہ یہ تجزیہ کسے کہا جاتا ہے یہ زکات کا لفظ یہیں سے نکلا ہے اس کے ماں بھی مشرو نما دینا ہے ہمارے ہاں تو زکات اب شریعت کی ایک اصطلاح بن چکی ہے کسی مال پر جو اتنا ہو جسے مساط کہتے ہیں سال کی مدت گزر جائے تو اس میں سے اتنا اڑھائی فیصد اسے اگر دے دیا جائے خدا کے نام پر تو اسے زکات کہا جاتا ہے حالانکہ زکات کے تو مانے تھے نشو و اور زکوت دینے کے معنی سے نشو و دینا دوسرے پرانے پر. کریم نے اسلامی مملکت کا یہ فریضہ قرار دیا ہے کہا یہ ہے کہ جب ان مومنین کو حکومت حاصل ہو جائے گی تو ان کا فریضہ آ تو ہو زکات ہوگا یہ زکات دیں گے لیں گے نہیں یہ کیا چیز دیں گے یہ عالم انسانیت کی نشو و نما کا سامان انہیں دیں گے جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ تمام افراد انسانیت کی ضروریات زندگی پورا کریں ان کو سمان نشو و نما عطا کریں انہیں سمان نشو و نما دینا یہ مملکت اسلامیہ کا فریضہ تھا اسی کا نام زقات دینا تھا اب وہ ہمارے ہاں وہ اڑھائی فیصد یا تو اپنے طور پر باندھ دیجیے اور اس کے اصلاح کی جو کوششیں کی جاتی ہیں تو وہ یہ کتاب حکومت الگ ایک بیت المال کھولے اس میں یہ روپیہ جایا کرے یعنی حکومت کا خزانہ تو الگ ہو اسلامی حکومت کا اور اس میں بیت المال الگ ہو یہ عدی زبان کا الگ لفظہ خزانے کے لیے ایکسٹرٹ کے لیے بیت المان کے مانے وہ جگہ جہاں مالکٹا کیا جائے اس ضلع میں ہمارے لیے ہے کہ صاحب یہ تو ایک شریف کی ہوتی ہے اور یہ جو خزانہ ہوتا ہے حکومتیں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے اس لیے یہ تو جو بدائد کا روپیہ ہوگا یہ کے خزانے میں نہیں جا سکتا یہ تو بڑا خاص مقدس متاثر کا روپیہ ہے یہ اس قسم کی نجازت میں پیسے جا, جا سکتا ہے جسے حکومت کا خزانہ کہا جاتا ہے کیا کیا کریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان اسلامی پورک کا خزانہ جو ہے اس کو بیت المال کہا جاتا تھا تو اب یہ ہے کہ وہ زکات کا روپیہ وہ ڈیتنگ المال میں چلا جائے اس کا نام زکات رہ گیا پرانے کریم کی روح سے اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد انسانیہ کی نشو و کا تمام باہم پہنچائے کسے زکات دینا کہتے ہیں اور یہی وہ لفظ ہے یہاں سے کہ یہ جو ذکی وغیرہ کے لفظ آئے ہیں پرانے کریم میں کہ یہ اپنے اپنے نام کے مطابق اپنے خیال کے مطابق انکی بند بیٹھتے ہیں روحانیت کے عدم بردار اور اجارہ دار بند بیٹھتے ہیں یہ اپنے فن کی بات نہیں یہ تو قوانین نے خدا بندی کی روسے کی حراست ہوتی ہے اور میں عرض کروں کہ اس کا ذریعہ قرآن نے کیا بتایا ہے ذریعہ بتایا ہے اس نے 92 ٹو شروع کی یہ ہوتی ہے بانوے صورت مبہل ہے ابتدائی آیات اتنا سایہ کم نستا تمہاری کوششوں کے رخ مختلف ہوں گے مختلف چنتیں ہوں گی. وہ پھیلی ہوئی ہوگی لیکن اصولی طور پر وہ دو کیٹیگری کے اندر انہیں تقسیم کیا جا سکے گا ایک تو یہ سرنا من آتا وکتا کا بالحسن کا دل حسم وہ کہ جو کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیتے ہیں اور یوں تقبر سہار بنتے ہیں آپ نے دیکھا متھی کسے کہتے ہیں من آتا جو है इंसान انسان کی حوالی زندگی کا تقاضا لینا ہے کوئی दूसरे دوسرے کو دیتا نہیں ہے اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے وہ سبھی زندگی کا دار و مدار اس چیز پہ ہے جو آپ آت اپنے استعمال میں لائیں انسانی سطح کے اوپر جب زندگی پہنچتی ہے حوالی سطح سے بلند ہو کے تو اس کا تقاضا یہ ہے من آئے دیتا کتنا ہے دوسرے کے لیے اور یہ ہے بنیاد اور نیزا رحمان آپ کے یہاں کے معاشی نظام کی یہ ہے کہ جان مار کر کمائی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے دوسروں کو دیے چلا جاتا ہے من آتا و سب کا بالحسماں اور اس طرح سے وہ سچ کر دکھا دیتا ہے ان مسات کو کہ جن پر اس کا ایمان ہے پسند جب کے بہ دلوسرا اس کے لیے زندگی کی راہیں بڑی آسان کر دی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری رنش یہ ہے وہ عملہ نم بحیدا وسطنا و قبضہ دل حسرا سارا کچھ سمیٹ کے اپنے لیے رکھتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے مستقبل ہو چکا ہوں مجھے کیا پرواہ ہے دوسروں کی اور से کرتا ہے اس طرح سے اپنے دعوی کی یہ دوسری کیٹیگری آئی اور یہ تو ابتدائی آیات کی پانچ سے دس تک اور اگلی آیت یہ ہے کہ یاد رکھیے جو ہنم کے شعلے بڑے بڑکنے والے ہیں یہ جنہیں کہا تھا کہ تقریب کرتے عیل تھی وہ اس میں جائیں گے رسائی جانا جو اب گلیا بھی اور ان سے معصول رکھا جائے گا اس شخص کو دیکھیے یہاں تجزیہ کا لفظ آتا ہے یو اتنی مائیدا ہوں جو اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے تاکہ اس کا تجزیہ ہو جائے نہ کیا یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں روحانیت کی ابتدائی ہوتی ہے اللہ واسطے کے ٹکڑوں سے اور آگے چلتے ہیں تو پھر تقیدت منزیوں کے نظرانے جتنے آتے ہیں پوچھیے نہیں یعنی ان کے یہاں گینا نہیں ہوتا لینا ہی ہوتا ہے اور قرآن بنیادی چیز یتھا جتنا کے لیے یہ بتاتا ہے کہ وہ دیتے ہے دوسروں کو سمائے گا تو دے گا نا دوسروں کو جینے والا جو ہے اس سے بنتی ہے ہوتا ہے یہاں اور یہ کوئی شے ایسی نہیں جسے آپ روحانیت کے کچھ معحول کے تخیر میں اپنے ذہن میں لے لیں کہ پتا تو کچھ ہے نہیں کیا ہوتا ہے بس وہ یہی چیز ہے کیونکہ اگر صاحب سے کچھ کرامتیں سرد ہوتی ہیں اس, کی و... اس کے لیے ان کو ہم شاہد روحانیت کہتے ہیں جن کرامات کا جتر تو قرآن میں کوئی نہیں آیا اور کرامتیں تو پر ان گرست دوسرے تم سادیوں سے ایسی سرگد ہوتی ہیں کہ جن کا تصور بھی دوسرے آدمی نہیں کر سکتے یہ ایک سمی چیز ہے عزیوانے من کس کو دین سے کوئی تعلق نہیں روحانیت کا کوئی واسطہ نہیں اگر وہ خوش ہے تو اور اسلام میں یا قرآن کی روح سے روحانیت کا کوئی تصور نہیں وہاں دو ہی چیزیں ہیں نازی اور اصلافی ترقی جو ہے میٹیر ہی ہے اور مورل ہی ترقی تھی وہ جس کے اوپر میں نے ابھی ابھی, ابھی عرض کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سولو کے معذم ہے مادی ترقی کے لیے کہ یہ کہ وہ فخر ہے نقل واقع سماجات کائنات کی پرستیوں بلندیوں کو مسخر کرو کہ تمہارے لیے تابع قوانین ان کو بنا دیا گیا ہے یہ مادی ترقی ہے قرآن اور دوسری ترقی جو ہے وہ اخلاق ترقی ہے کیریکٹر کی بلندی ہے یاد رکھیے اور متقیل اور ملکی جو بھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کریکٹر کتنا بلند ہے ہیرو اور کردار کس قدر بلند ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز کا معیار قرآن نے بیان نہیں کیا اور کریکٹر کی بلندی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان جان مار کر محنت کر کے ان لوگوں کی ضروریات کے لیے कितना देता ہے جن کی ضروریات ان کی اپنی محنت नहीं پوری نہیں ہوتی یا وہ کسی وجہ سے चुके ہو چکے ہیں محنت کر کے خود کمانے کے یہ دوسروں کے لیے بہتر کتنا ہے یہ ہے اخلاق کی بلندی کتنی हो چیز حاصل ہو گئے تو آپ دیکھیے یہ جتنے زمائم اور عجوب اور में اور جرائم रहे میں عام ہو رہے ہیں وہ سارے اس لیے آمان باخل سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے ہر شخص اسی وجہ سے سب کچھ ہے نا اگر یہ بنیادی اگر بنیادی تبدیلی مذہب کے اندر آ جائے کہ دین نام دینے کا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہی بہترین یہی ہے کسی تجزیہ کو لاننے کا برندہ ہو یوزی نہیں دشا بلا یو ضرور سفیر یہ تفصیل جسے تم کہتے ہو یہ تو خدا کے قوانین کے قابو آتا ہے اور میں نے دو حسو آپ کے سامنے بنیادی رکھ دی کہ یہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے جو اس طرح سے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے ناصل میں ذرا سیدھی کمی نہیں کی جاتی وہاں سے پورا پورا بدلا ملتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے روحانیت لیے بیٹھے ہیں کہ جو لوز تک ہم نے نہیں استعمال کیا ہے جس کا تصور تک بھی قرآن میں نہیں ہے ان گرد کیسا بس کرونا اڈنڈا دیکھو یہ کس طرح اپنے ضلع سے ایک چیز کو گھڑتے ہیں اور پھر خدا کی طرف اسے غلط منسوخ کر دیتے ہیں کتنی بڑی عزید ہے جو قرآن میں یہاں بیان کی ہے یہ اس طرح ہے کہ جس مسئلے کو مشروب کا تصور تک قرآن میں نہیں آیا اس کو آپ دین ہی نہیں بلکہ اسے قرآن کا مرد کہا جاتا ہے تو مولانا عروم کشیر سے وہارے کے دباؤ رد ہوگا کہ ہم جو قرآن مرمرا برداشت اور اس کے بعد ہے استفا ہاں پیشے سگاؤں کا ہم نے قرآن کا مرد لے لیا ہے یہ جو دوسروں کے پاس ہے اس طرح سے جو یہ جو قرآن ہے یہ تو خالی ہڈیاں رہ گئی ہیں جو کتوں کے آگے ڈال دی گئی ہیں اندازہ لگائی آپ یہ ساری چیزیں قرآن کیسا اس طرح آ گندہ انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں تم انہیں خدا کی طرف منسوخ کر دیتے ہو بھی اس مبینہ ایسے اور چیزیں تو ایک طرف رہی جس کام میں بھی یہ تصور کا یہ تصور آ جائے گا اس قوم میں قوت عمل محفوظ ہو کر رہ جائے گی اس میں مبینہ کیا بات کہی ہے قرآن نے لال اتش کی پتان حرکت عمل کی کورتوں کا بجماحب ہو جانا ایسے مدمع ہو جائے کہ مبینہ نظر آ جائے کہ واقع بدمتوں کی گئی ہے جس قوم نے یہ تصور نے گھر کیا اس کا نام ہی پہلے پار کی دنیا ہے یعنی کر دنیا کا نام تو کوشش کی بنیاد ہے غاروں میں چلے جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ شہرا میں چلے جاؤ گوشتوں میں حربتوں میں خجروں میں <coughs> احتجاجیوں میں سمٹ جاؤ جان دان میں بیٹھے رہو اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جو بھی مقصد پیش نظر ہو اس کے لیے کسی ادرفات کے یہاں چلے جائیے ان سے پڑھا کرائیے ان سے تعویذ دکھائیے ان سے وظیفہ پوچھیے یہ کبھی آپ نے سوچا بھی کہ یہ بھی ان کے یہاں کا وزیفہ اور یہ مرد کی اور تعیب کی بات ہوتی ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ خدا سے یہ کرا دیجیے یعنی کرا دیجیے خدا اتنا قابل وطلب وہ تابے ہو جاتے ہیں ان کے گرد وداعت اور ان کی دعاؤں کی یہ اس سے دے دیجیے کرا سکتے ہیں اللہ یہ ہر کیا ہیں ہے جس کے لیے آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے خود کرنا ہے کہ وہ تو آپ خود اس نے کر دینا ہے ان کے پاس جائیے تاکہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کچھ کرے ان کے پاس کیوں جائیے یہ کرا سکتے ہیں اس سے اللہ اللہ کبھی کوئی کھڑے ہو کے سوچتا ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں خدا قادل مثبت کو مجبور بنایا جا رہا ہے اور مجبور بھی جی کس کا بنایا جا رہا ہے کائیں زیادہ جو اپنی بیٹی کے لیے دوسرے کا متاد ہے اور بات تو اس میں سے وہ ہوتے ہے ماں کا اپنی سوچ سکتے مجدور جسے جی کہتی ہیں آپ اپنی ولادت نہیں ہو سکتے ان کے کہنے کے مطابق خدا کرتا ہے ان جب کیسا جسٹ کروں گا ادب کس طرح, طرح اللہ کرتے ہیں چھوٹ بول کے مبینہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جس قوم میں یہ تصدیق ہو جائے پھر قوت عمل اس قوم کی اب ہو جاتی ہے پھر وہ ان کی دعاؤں پر گردوں پر بگیشوں پر حضرت صاحب کی نظر کرم کا محتاج ہو جاتی ہے وہ کسی اپنے مقصد کے لیے یہ نہیں کہتا کہ گرو کو تبدیل کرنی چاہیے ہمت کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے وہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیے بالکل نہیں تھا اگر صاحب کی نظریں کرم ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا چا. جیتے ہیں تو یوں چلے جائیں گے پہلے خواب تب چکے ہیں تو وہ ان کے نظاروں پہ چلے جائیں گے نظرانے لے جائیں گے نیا جی جائیں گی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے مجھے تبدیلی طور پر وہ کیا جائے قوم بے عمل ہو کر رہ جاتی ہے وہ کفا دینی جسم مودی پھر آئیے جو ایک جنرل مدد ہو جاتا ہے <خصف> دین نام ہے نا جیسا میں نے ارد کیا زندہ قانون کا فارمولہ کا اس کے مطابق کرتے چلے جائیے اس کے نتائج مرتب ہوتے چلے جائیں گے اس میں یہ قوت ہوتی ہے اس کے مطابق کرنے سے یہ کچھ ہو جائے لیکن جب وہ چیزیں صرف رسم بن کر رہ جائیں تو وہ ٹھیک ہے ہر کا تو سنا اس قسم کی رہتی ہیں اس کا نتیجہ تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا ایک چیز کو آپ خالی رسمی حیثیت کے کی آپ کیجیے کبھی وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے وہ تو اس کے اندر اصل لو ہے اس کی وہ تو پورے فارمولہ کا عملی ابتدا ہے جس سے وہ نتیجہ پیدا با... ہوگا تو جیسا کہ میں نتائج میں کہا کرتا ہوں آرمی کے اندر ایک سولجر جو ہے ایک کتاب جو ہے اس کی صبح سے شام تک ہر نسل حرکت ایک نتیجہ پیدا کرنے کی طرف لے جاتی ہے حتا کہ اس کے ڈسپلن میں بھوٹ کے فصلوں کا خاص طریق سے ڈاننا یہ بھی ایک ضروری چیز ہو جاتی ہے اس سارے مجموعی جتنی بھی نقلیں حرکت ہوتی ہے اس کا ایک گھنٹہ نتیجہ ہوتا ہے اور وہی ستاہی آرمی سے الگ ہو کے اپنے گاؤں میں آ جائے اور پھر وہ اس کے وہ اپنی مرضی بھی پہن دو اسی طرح سے संबरूप का लाइसेंस लिया है तो वो भी पास रख ले वरना एक झंडा ही ले दे और उस गली के अंदर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते थे उसी बंदी के साथ जिस बंदी से वह वहां कर रहा था अपनी फौज में ये कोई नतीजा पैदा करेगी कि अब ये जो कुछ कर रहा है रश्मन कर रहा है یہ ساری نقل و حرکت فوج کی ایک سپاہی کی نقل و حرکت ہوتی ہے دین جب مدد کسی طرح پہ آ جاتا ہے تو یہ نقل و حرکت سے باقی رہ جاتی ہے اور وہ جو فوجیت اس میں ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے دین انفرادی پیٹ آ جاتا, جاتا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں <coughs> یہ اس کے ساتھ جاتی ہے نتیجہ کوئی پیدا نہیں کرتی تو یہ فروغ دے دیا جاتا ہے کہ سا ان چیزوں کا سواب ہوتا ہے سواب کیا ہوتا ہے کیا چیز اپنے سواب کہتے ہیں کوئی نہیں سمجھا سکے گا تھا ہوتا ہے کچھ کچھ فائدہ اس کا کار ہوتا ہے اگلی دنیا میں جا ہوتا ہے دن میں تو سواب میں اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے وہ قرآن بتا رہا یہاں ن باہر نکلتے لوگ اب یہ چیزیں جب رسم بن جاتی ہیں تو پھر ان رسموں کے ساتھ چپکائے رکھنے کے لیے یہ سارے عقائد والا کیے جاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اتنی تعداد میں ہماری قوم جنہیں آپ یہ شریعت کے ارکان کہتے ہیں <coughs> نماز روزہ حج جگہ کم ہو گیا صحیح لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد ہے جو ان چیز کے اوپر کار بند ہے اب بھی ابھی ابھی رمضان شریف آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کس عقیدت مندی سے نئی جون کی کلچراتی دھوپ میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں مزدور غریب ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی یہ کچھ وہ کرتے ہیں آدھی آدھی رات پر چھڑے ہوئے قرآن بھی سنتے ہیں دو گھنٹے کے بعد کچھ کرتی ہیں پھر کتنی شدت تلک یہ چیز ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان یہ کچھ کرتے ہیں اب بھی آپ کے یہاں کا دکات یا کاٹ کے پیسے جو نکلتے ہیں ذرا ان کی جمع کیجیے اس رقم ایک ہر جو آپ کے ہاں اجتماع ہوتا ہے غور کیجیے اس کے اوپر ساری دنیا کے گوشے بوشے سے لوگ دس بارہ چودہ داختی تعداد میں ایک جگہ جمع لیتے ہیں جو روپیہ فرق ہوتا ہے اسے تو ایک طرف ہے جو محنت سرف ہوتی ہے اس میں اس کے بعد کوئی نتیجہ ویسا تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جتنے آپ کے یہاں کی یہ نقری حج کے میدان میں جمع ہوتی ہے کس इन की کی جوانوں کی جو है ہے یا है ہے اس کے آدمی بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں خنجن ہوتے ہوئے بیٹھا ہے اگر رن آپ کی اتنی سلستوں کے اندر نہیں اس کے ساتھ ہی پڑوس میں, میں آپ کے یہاں ہر سال یہ استعمال ہوتا ہے اسی استعمال میں آپ کہہ کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو کرا کر دعائیں مانتے ہیں جا ل اسرائیل کیڑے پڑے روتے ہیں چلاتے ہیں ساری دنیا آپ کی رو رہی ہے ذرا اندازہ لگا یہ عزیزہ نے مانی دس بار آپ کا مجمع اور اس طرح اس طرح تفیظ کے خیال سے وہاں جا کے جمع ہو جائے اور اس کے بعد تفیعت اس کی ہو کر رو رہے ہیں اور ساری منظر رو رہ رہی ہے یہ کیا ہوا یہ رہ گئی رسمیں اذا روحے بنا لی نہ رہی ربوں میں وہ لہو آتی رہی ہے وہ دلی وہ آر بھوب آتی رہی ہے مناز روزہ و قربانی و حج یہ سب باتیں ہیں تو باقی نہیں ہے یہ جتنے بھی دین کے احکام پروگرام اس کے ارکان جب مذہب میں آتے ہیں تو رسومات بن جاتے ہیں جسے جد کہا جاتا ہے المپرا نندا جینا اونٹو نفیزم میں نکتاب اب ان کی عادت میں ذرا غور کیجیے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ یہ انہیں من نہ تعبیت ان کی یہ ہے کہ اس قسم کی رسومات ہی کو اس نے انہیں اصل سمجھ لیا چپکے ہوئے ہیں اس قسم برے خروص سے ان کے ایماندار ہوئے ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے یہ تو ہو گیا حصہ ان کا عقائد یا عبادات کا اسے الگ کیا جاتا اب رہی معاملات کی دنیا تو معاملات کی دنیا میں خدا کے قوانین کے ماسا کے فیصلے نہیں لیتے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے دادا لوگ یا تو خود ہی فیصلہ کر لیں یا اگر حکومتیں ہیں تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین قدامت پرستی ہے تو کسی پہلے دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے جدت پسندی ہے آج کی دور کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے باہر ہر انسانوں کے بنائے ہوئے ہی قوانین ہیں کہ جن کے قابل یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ دین میں اصاد صبح قوانین خدا بندی کی اب کے حکومت اسی کے حاصل اور کسی اور کو حاصل نہیں یہ جتنا بھی نظام حکومت آپ کے ہاں بنے گا وہ اس کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کرے گا اس کے دیئے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنے بنانے کے تقاضوں کے مطابق عملی تدبیروں کرے گا پروگرام نافذ کرے گا تفصیل تجزیات اس کی متعین کرے گا بس ان حد تک آتے ہیں یہ حکومت کا اچھے فرائض ہوتے ہیں قانون بنانا جو ہے یہ کسی کو اختیار میں نہیں دیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں اسلامی حکومت نظام و خبر بندی کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے فیصلے کا معصوم نہیں ہوتا لیکن جب یہ شکل نہ رہے تو غیر خباب بندی کسے اسے قرآن کی اصطلاح میں ساہوب کہتے ہیں <coughs> <coughs> اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ جو آپ کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو اسے قرآن ساہوب کہتا ہے اور یہ جو آپ کے ہاں کفر اور ایمان ہے وہ ہے یہ چیز ہر غیر اللہ طاقت معقصومیت سے انکار اور صرف ایک خدا کی معقولیت پر اقرار نہیں یقین وہ یومن بل نہ تھا جس کم تھا کا بل اور نم جس نے تابو سے انکار کیا خدا کا ایمان مارا یہ وہ ہے جس نے ایک ایسا سہارا تھام دیا جو سوچ نہیں سکتا آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ اور تابو ایک دوسرے کی ضد میں رکھا گیا ہے تعبط سے انکار خدا پر خدا کا اقرار اور یہی ہے جسے اس کی غرض سے اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ جس سوا ہر علاح جو ہے اس کی نصیح اس کی معذولیت نہیں اختیار کی جا سکتی اسے تعوق کہتے ہیں کہا کہ علم طرح عید الدین احو تو نصیب القطاب بد تاہ سے عقائد اور عبادات کی دنیا میں نئے رسوم باقی رہ جاتی معاملات کی دنیا میں غیر خدای قدرتوں کے فیصلوں کی عقائد کی جاتی ہے ہاں وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے کیوں نہ ہو عظیمہ من یقین سفر ہارو رائے احد نل لذین آمن سبین اور اس کے بعد یہ جتنے لوگ اس نظام سے انکار کرتے ہیں ان سے متعلق کہتی ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں جو اس نظام کے پیراؤ ہیں خود مخالفت کرتے ہیں اور اپنے میلانات اور اپنی دوستی کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں جو اس نظام کے بھول ہوتے ہیں فلام کا جہ نکیر وہ نئی جل احمد فلان کا جب بہ نکیر عامرجنا تو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے نا تو یہ ہو جن پر اللہ کی لانچ ہے اور جس پر اللہ کی لانچ ہوتی اس پر کوئی مددگار نہیں ہوتا بس یہ لانت کا لفظ ہمارے یہاں جو آ گیا تو پھر ہر قسم کی گالیاں دینے کے لیے ان کو سرد حاصل ہو گئی کسان آپ یہ کیوں دوسروں کو دو لان تان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سب یہ کہاں تو بھجا میں کیوں نہ بھیجوں گا یہ سروس اللہ کی پیروی ہو رہی ہے حالانکہ عربی زبان کے روح سے دارنا کے معنی ہوتے ہیں کسی خوشگواری سے معروم رہ جانا یہ لوگ جو صحیح راستے سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں تو خدا کا تو کچھ نہیں کرتا اس سے یہ اس نظام کے جو انسانیت ساز نتائج نکلنے سے ان سے معروم رہ جاتے ہیں اور جو اس طرح سے تیسرے نام کے نتائج سے محروم رہ گئے کون ہے دنیا میں جو پھر اس کی مدد کرے ہم دیکھ رہے ہیں نا کون مدد کر رہا ہے دھوپ کے ٹکڑے تو جھیلو میں ڈال دے سکتے دنیا بھر کے مسلمانوں کی سلطنت کو آپ دیکھ لیجیے ان سے مدد چاہتے ہیں دوستی کی حیثیت سے کہاں آپ کو ملتی ہے اس لیے کہ انہوں نے قواندی کی سبار بندی کرنے سے اپنے آپ کو جو ان نتائج سے خوشگواروں سے معروم کیا ہے اور دنیا میں کوئی بھی ان کو عزت کی نظائ سے نہیں دیکھ سکتا سائنسی کی جیت یہ ہے جو خود کو اس نظام کو چھوڑا اس قانون کو چھوڑا اس راستے کو چھوڑا اس سے معروم رہ گئے جو اس راستے پہ چل رہے ہیں جن کی دھویاں بھر رہی ہیں اس کے نتائج سے انہوں نے فصل دوئی تھی وہ کاٹ کے لا رہے ہیں لیکن ان کی حالت اس کے بعد کیا ہے ہم یہ تو ڈومنگ ادا نہ آتا ہم ادا ہوں ہم پسندے ہی اب ان سے حاصل کرتے انہیں یہ کیوں مل گیا دوبرا چاہتا ہی دونج پر دونج ہو یہ ساری دھونے کو دور یہ حصد ہے کہ انہیں یہ کچھ کیوں مل گیا بھائی یہ کچھ تو کسی روایت سے نہیں ملا ہے کسی داری سے نہیں ملا ہے جنہوں نے اس ہی طریقے کو سازت کیا اس کا نتیجہ ان کو مل رہا ہے تم بھی میں کچھ کرتے تمہیں نہیں مل جاتا تو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ان لوگوں کے حصے میں آ گئی یہ کیا چیزیں تھیں انہیں مل گئی جو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ آخرت ہی تو سارے انعامات ہے جو اسلام کے ابتدا سے ملتے ہیں یعنی مذہب کے ابتدا سے ملتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے دیکھیے قرآن کیا کہنا ہے کہ یہ تو نئی بات سینے پہ ان کو مل گئی اقد آبی من کتاب آبن حکمت ادا آئینہ ہو ممکن عظیم عالیہ ابراہیم کو دیکھیے اس سے پیش کر جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلی خدا کی طرف سے بغاوت قوانین ان کو ملے کتاب ملی حکمت ملی حق میں دانش فکل وصیرت دلیل ورحان یہ چیزوں کی شاسن کو ملی قوانین ملے اور ان کی علت اور حکمت اور غائط اور نصیت یہ ساری چیزیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی آپ دیکھتے ہیں نے من کلمبڑوں کا اور ان کی اقوان کا حکر آ رہا ہے تو کیا چیزیں ہیں وہ بتا رہے نعمت کہی جا رہی ہے کہ ان کو ملی تھی سدھار کی طرف سے زیادہ ہے قانون اس کے لیے سمجھ بوجھ اپنے فکر وہ آتے ہیں ہوں ملکن عظیم اور اس کے ساتھ بہت بڑی محنت کچھ گروپ یہ جو میرے خدا آپ کو دا دہ ہے دین کے طریقے پہ چلنے کا نتیجہ ان سے کہو کہ سر وہ تو ملک عظیم بھی قرآن کہتا ہے تو کہتے ہیں وہ محنت کی بات چاہیے ابھی نہیں یہ جتنے ہی ٹھانڈے رہتے جن پہ خدا نے کہا تھا کہ ہمارا غزل نازل ہوتا ہے ان کے متعلق یہ کہا تھا اس چیز نے کہ زورا بتا ہم ضلع کا غلط مت بنا تھا ہے نہ سوچے اس جنم دنیا, دنیا, دنیا اس بنیادی زندگی میں ضلع اور رسوائی خدا کا اذا ان کے پیچھے لگ گیا جہاں بھی گئے ضلع پر رسوائی ان کے پیچھے رہی تھی دنیا میں یہ کے اہین کو اس کی ہم من دنیا کی حملہ کرتا نا یہ منتی امین ہمن آمن اب امین محمد فدن جہن مسئن اِنہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں پھر عربر ہی میں سے ہی یہ عرب جو تھے اور یہ جو اہل کتاب یہودی جن کو کہا گیا یہ ابراہیم میں سے تھے یہ پہن ابراہیمی یہ اگر تو اسماعیل کی اولاد تھی جو اعجاز میں بس گئی وہ دوسری طرف اگر تو اسحاق کی اولاد تھی جو بنی اسراہیل پہلائی کہا یہ ہے کہ ان میں سے پھر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس رابطہ قانون پر ایمان لاتے ہیں انہیں میں سے وہ بھی ہیں جو اس سے رکتے ہیں جس کا ایمان نہیں لاتے وہ کفا بے جہنما صحیح یہ جو رکتے ہیں ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے لیے وہ آزاد ہے کہ جو ان کے اس تمام کاروبار کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ رکھنے گا یہ رسومات کی قسم سے پابندیاں جتنی ہیں قانون جنت کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں محنت کتنی پڑتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر ہوتا رہ جاتی ہے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی یہ ہے آزاد جو ایسی قوم کے اوپر نازر ہوتا ہے سمندر جینا کفرو بے آیا خوفر اس لیے یہ لوگ جو ہماری اس صحیح قانون سے صحیح رابطے سے انکار کرتے اس سے سرکشی برتتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو پھر صرف انکار کا نام نہیں ہے سرکشی اختیار کرنے کا بھی نام ہے مخالفت کرنے کا بھی نام ہے وہ جو یہ کچھ کرتے ہیں سوسا مسلم ہم. اب دیکھیے یہ سوسا عربی زبان تھا ان قریب تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ جنڈے میں ڈالے جاتے ظاہر عزیزہ نے مان کے یہ چیزیں تو حیامکتا کو کھا لینے کی نہیں ہے یہ سوفا سا کیا چیز ہے یہ نظام کام ہو رہا ہے جاسا مدینے میں اس نظام کی اب پڑھائی ایام کی کشمکش ہے کتراؤ ہے تداون ہے اس میں ان کے پاس جتھا ہے ان کے پاس دولت ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے یہ ابھی है نہ ہاجر ہیں نا غالب ہیں لیکن اس کشمکش میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کو جو ان کے پاس ہے اس کے باوجود تم انکریب دیکھو گے انکریب تم دیکھو گے کہ کس طرح سے جنمن کی جھلکی ہوئی میں جاتے ہیں یہی جا سکتے وہ بہرس آدمی یہی آئیں کتاب میں سے یہ روپ جو تھے آپ دیکھیے ان کا انجام وہاں کیا ہوا مدینہ میں ان کی بہت بڑی شانہ شاقت تھی سارے فائنینشل یہ کنٹرول کرتے تھے اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا چاندی دنوں کے بعد سب سے پہلے انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا خیبر میں پڑھ جانی پڑی اس کے بعد پہلے ہی حملے کے اندر خیبر سے بھی ان کو نکلنا پڑا اور اس کے بعد زیراپل ارب سے ان کو خارج اللہ ہونا پڑا یہ کیفیت ان کی ہو گئی تباہ ہو گئی قرآن یہ کہتا ہے کہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ چننے تو کچھ ان کے قلعے اور مکان ڈھائے تھے یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے بھاگتے چلے جا رہے تھے اور بھاگ رہے تھے نہایت زند کی زندگی سے قرآن نے اسے جانن کرار دیا تھا ان تریف دیکھو گے کہ جہنم کے اندر پھونتے جائیں گے اور اس نے آگے بتایا ماں نہلبے ما والا ہے خبر لیکن غلبہ اس کا جھاندنی کا نہیں ہے حکمت پر مبنی ہے فائدے قانون پر مبنی ہے عدل پر مبنی ہے ان غریب تم دیکھو جو اس جان میں جائیں گے اب آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن کی اصطلاحات بڑے غور سے سمجھنے کے قابل ہیں کی ہی جا رہی ہیں یعنی چیزیں ہیں یہ قرآن کی اصطلاحات بڑے غور سے سمجھنے کے قابل ہیں یہاں یہ ہے کہ وہاں جب عام ترجمہ آپ یہ دیکھیں گے وہاں ان کی کھالیں پک جائیں گی تو پھر ان کی جگہ دوسری کھالیں ان کو دے دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں اور اس کے متعلق کہا جو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہاں جب یہ اوپر کی کھاد ان کی جل جائے گی تو پھر اس کے بعد اور کھاد ان کے اوپر چڑھا دی جائے گی پھر وہ دے گی پھر اور کھاد ان کے اوپر مر دی جائے گی میں نے یہ عرض ہے کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن عربی اور میں نازل ہوا ہے ان الفاظ اور ان اصطلاحات کے معنی کیا ہیں ہر زبان میں الفاظ کے مالی ایک تو لغوی بھی معنی ہوتے ہیں ایک اس کے مزاجی معنی ہوتے ہیں جب وہ کہنے والا کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ سے کی یہ بات اس کے یہ مانے نہیں ہے کہ نتی دل کے پانی ہو سکتا ہے بازی اس کے مزاضی معنی ہیں ندامت کے معنی ہیں سرمساری کے معنی ہیں کے لیے ہم کہہ ہیں کہ وہ تو شعر ہے سارا آدمی یہ جو چیزیں ہمارے یہاں ہم پنجابی کے بھی کھلری کی گاڑی کو بھی ہے وہ گاڑ کلر کا ہی ہوتا ہے اب اگر ان الفاظ کے یہ لوگی مانے لیے جائیں پانی کے مانے پانی اسی طرح سے لیے جائیں یہ کھلری کے مانے یہ کھاد ہی لیے جائیں شور کے معنی وہ درندہ ہی لیے جائیں باقی سمجھ میں نہیں آئے گی ہر زبان کا باقاعدہ ہے اور یہ عربی زبان میں تو یہ چیز بڑی محتاط ہے ہر زبان کی یہ خصوصیت ہوتی پشتوں کی خصوصیت ہر بات کے لیے ایک مثال ان کے یہاں ہوتی بڑی برجستہ مثال ہے عربوں کے ہاں یہ ساری اصطلاحات جو تھی یہ مزاجی مانوں کے اندر استعمال ہوتی تھی ان یلب کے معنی تھالی نہیں ہوتی وہ پورے کے پورے انسان سے مراد مراد لیتے کسی کی سورج سے مراد لیتے کسی کی جان و شہرت سے مراد لیتے اس کی شخصیت کے لیے یہ لب استعمال ہوتا تھا یہ ہے قرآن کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ایک مقام پہ ان کا شکست ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ اتنے نہیں ان کا خاتمہ ہو جائے یہ پھر دوبارہ کنویں کٹھی کریں گے پھر اسی طرح سے مقام مدان میں آئیں گے پھر ان سے نظار ہوگا پھر ان کو شکست دی جائے گی پھر وہ اسی طرح سے کوشش کریں گے اور اس طرح سے الگ کوار پر شکستوں کے بعد پھر کہیں جا کے ہی جاتے ان کا یاد رکھنا ہوگا یو کے ساتھ یہی ہوا فریش کے ساتھ نہیں ہوا جس, جس نے بھی ڈشر لی اس نظام کے ساتھ اس کی کیفیت یہی ہوئی نہیں. اس ٹکراؤ کے اندر ان کو شکست ہوتی تھی وہ قرآن کر کے پھر دوبارہ سامنے آتے تھے پھر ज्यादा سے زیادہ اس سے شکست ہوتی تھی اور اس طرح سے بتدریج وہ جو قرآن نے کہا افسانہ سات بریج جو, جو ہے شاید یہ ہے تو لازرو بتدریج آہستہ آہستہ رستہ رستہ ہم ان کو اس مکان کے اوپر لے جائیں گے یہ اس طرح سے تھا پہلے ہی جنگ میں پہلے ہی میدان کے اندر تم ان کو ایسی شکستیں نہیں ہو گئی تھی کہ دوبارہ ابھر کر یہ سامنے آئے ہی نہیں یہ بار بار آئے تھے یہ ہے جو قرآن ہم کہتا ہے کہ ہم دیکھو جو تم جہنم ہنمن لگا کے لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ جب سامنے آئے تو یہ کہتے ہیں سو جائے پہلے دفعہ ان کو شکست ہوگی پھر یہ نئی کھا لو کے ان کے پورے دوبارہ آئیں گے پھر وہ کاٹی جائیں گی وہ بھیڑی جائیں گی پھر یہ اسی طرح سے آئیں گے رزوقل اذا تاکہ یہ بار بار کی شکست اور ذت کا اذاب کرے ان اللہ تعالیٰ عزیز حکیمہ رجحے والا تو وہ بڑا ہے وہ چاہے کہ اس تمہاری فوجوں کے بغیر ہی ان کو وہاں کہیں پتھر کا بنا دے یا میڈیا میٹ کر دے لیکن یہ تو سوال نہیں اس سے یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ حق اور صداقت کے نظام کی علم دردار بناتے غالب بایاں کرتی ہے بادل کے نظام کی اس حکمت کے لیے یہ چیز ہے کہ دنیا کے اندازوں کے مطابق ٹکراؤ ہو تو اس ٹکراؤ میں جادو کاٹ ایسا بھی ہو تو تمہیں نا شکست ہو گئے آرمی فوج پر پھر یہ دوبارہ میدان میں آئے تمہر تدگیری مراحل طے کر کے پھر دوبارہ میدان میں آؤ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہوگا کہ خدا کا غلبہ حکمت کے ساتھ بروکار آتا ہے لذینا آمر عام رقوال آتے مب خلو ہم جناتی منتا کے ہل انہار خالری نہ مسفرتمب خلو ہوں ذلن ضلع اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس نظام کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے پہلی چیز یہ ہے ہمیں یقین ہو کہ یہ فارمولا سے ہی نتیجہ پیدا کرے گا. اس کے بعد اس کے مطابق کام کرنا شروع کر یہ کتابوں کے اندر تو ہر سال مینے کے مطابق لکھا ہوا ہوتا تھا لیکن اس سال مینے کے اوپر کام کرنا پڑتا تھے صلاحیت بخش کام جس کو قرآن نے کہا ہمارے یہاں تو اب سوالے صالحہ تو ابھی تصور طرح مل آگے ہوا نا مدد کی دنیا والا یہ وہ کام ہے جس سے انسانوں کی خلاحیت میں بغیر ہوتی ہے یہ کام کرے اور اس کے بعد پھر سمے دکھے بہن یہاں بھی وہی اطافہ کا تو چیز انہیں دیکھو گے کہ کس طرح سے ابھی باغات سے کہا جاتا ہے یہ بھی چیز جو ہے یہ سچ کا یوں درختوں کا تو باغ والی بات نہیں ہے اربوں کے یہاں وہ اسی اور عید صحرا میں رہنے والے جو ہیں سینکڑوں میلوں تک چلے جائیں تو ہری گھاس کا پتا تک نظر نہیں آتا تھا نخلستان میں چار درخت ہوتے تھے انہیں بھاگ پایا جاتا تھا ان کے لیے ان کا سارا ٹھنڈا صاف پانی چند درخت پر ان کے تھالی بہت بڑی نعمت تھی تو کسی قوم کو یہ بھی بتایا جائے کہ تمہیں جو کچھ تمہارے دین میں نیم کا ناراض ہے وہ ملے گا اس کا ہم کو یہی کہا گیا اور یہی چیز تھی ان کے لیے بہت بڑا ناراض تھا ان سے تھا اور باقی انیفے کے ہاں وہ بدو آیا کہ پتا نہیں اتنے سو نیل کے پاسوں سے بدنی سر کو دیے ہوئے اور منت کر کے مسئلہ وہاں رسائی حاصل کی کہ میں انیفا کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو صحیح نہیں ملتی تو اس نے بھی کہا کہ وہ آنے دو انہوں نے کہا دکھا تو وہ چین بجے فلان نہیں ہے جو ابھی کے لیے لایا وہ ہی دیکھیں گے تو وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ کیا چیز ہے تو اس نے کھولا تو کہا کہ صاحب ایک جگہ سے مجھے صاف پانی مل گیا تھا میں نے کہا یہ میرے دینے کا نہیں بادشاہ جو دینے کا اس ٹرمپ کے نزدیک سے صاف پانی کی کہ یہ تو نہیں انہیں ٹرمپ انہی میں انہیں بات سمجھائی جائے گی آب روام چشمے بیہ ہوئے سایا درخت ہائی ہاں یہ چیزیں ان کو ملے گی اور یہاں تو پھر یہ اور لوگ وہاں ہوں گے اور رفقا بھی ان کے وہاں ہوں گے یہ تصوف کا جنت نہیں کی جنت نہیں کہ تنہائیوں میں حضرتوں میں انفرادی طور پر ایک ایک شخص کو اپنی ذات میں ملے جنت کا جہاں ذکر آیا ہے روفقا ساتھ ہوں گے کہ دین اجتماعی شاید ہے اور ہر انسان کو تو نہ کسی قائدے قانون کی ضرورت ہے نہ دین اور گلی کی حالت گھر میں بیٹھے ہوئے انسان کو ضرورت ہی نہیں کسی راستے دیکھنے اس لیے روحاکار ضرور اس کے ساتھ ہوں مد ذلن زندہ اب اگر زلیلا سوری زندن زلیلا اگر وہاں یہ کہا جائے کہ گھنے سائے ان کو ملے گے وہاں ٹھنڈے ہوں گے تو آپ سوچیے تو کہیں کشمیر میں یہ آدش بتایا جو گاؤں پہ ڈارے خدایا جو کس کا نام آیا حضرت بال کی مسجد میں گائل کو سنا وہ ان سے کہہ رہا تھا وہ جہاں جاگ بستا پہاڑ اور ٹھنڈا پانی اور یہ پیڑ کپ کتا رہے ہیں اور سانپ رہے ہیں بیچارے ساری عمر تو ان سے کہہ رہا تھا کہ نمازیں پڑھا کر اور جو بھی یہ دین کیا ہے یہ کچھ کرو گے تم دیکھو گے کہ وہاں تو تمہیں کانگڑیاں کانگیاری ہوتی ہے وہ جب میں لٹکان ہوتی ہے اس میں آگ ہوتی ہے سنار کی طرف تو وہاں آیا میرا تمہیں بڑی بڑی روزیاں دے گا موٹی موٹی روزائیاں کانگاریاں ان کے اندر بھی وہ اس کی آگ بجے گی وہیں کبھی بھی نہیں بجے گی ہاں یہ ملے تو وہاں پہ نماز روزے کے لیے اگر وہ کہے تو سائے گنے ہوں گے ٹھنڈا پانی ہوگا یا پستا سر کب تک آؤ اٹھے وہ کبھی صاحب دوں گا بات سمجھانے کی ہوتی ہے نئے ملیں گی زندگی کی خوش ملیں گی لیکن کس طرح سے ملیں گی اب آ گئی بات یہاں تک صبح نثال میں شروع میں آئلی زندگی کے متعلق مطلب قوانین آ رہے تھے پھر اخبار اور رحبان كے متعلق مطلب یہ چیز كہی كہ کہ یہ کچھ کیا کر رہے ہیں اب اس کے بعد یہ نظام آیا آج نظام دیکھیے بات تو چلتے چلتے کرتا ہے قرآن لیکن ایسی اصولی چیز ہاں آپ اس تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اسلامی منگلچ کے آئین کی بنیادیں اور اثاث کیا ہوگی اثاث بنیاد تو قرآن میں آئیے دو دو لفظوں میں یہ چیز دی گئی سننے کیا کہتا ہے قرآن جس نظام کے متعلق اس منگلک کے متعلق ان منگلوں اور فلم پیدا حکم تمہیں یہ دیا جاتا ہے سنئے کیا حکم اندانات پرجما آپ کو یہ میروگا کے ساتھ کوئی یہ مانو تمہارے پاس رہ گیا تو اس کو واپس دے دیا یہ بھی اس بیچ چیز ٹھیک ہے بات یہ نہیں ہے امانت کا لفظ پہلے کا بہت الگ یہ تو امن سے ہے کوئی چیز کسی کو کوئی چیز دے کے آپ امن میں پھر ہو جائیں بس آپ کوئی اطمینان ہو جائے پھر کوئی بچہ نہ رہے کسی قسم یہ کیا چیزیں ہیں منگلک کے اندر اختیارات ہوتے ہیں اقتدارات ہوتے ہیں سبتیں نافیہ ہوتی ہے سلطنت کا معلوم کے پاس ہوتا ہے فوجیں ان کی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یعنی ساری قبطیں سارے اختیارات سارے اقتدارات یہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جنہیں ارداد نظم و حسق آپ کہتے پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہی کہ یہ یاد کیے ان کے ذاتی نہیں ہے یہ امانت ہے ٹرسٹ ہیں جو ان کے پاس دیے گیا گے یہ اختیار یہ اقتدار ہر فرد کو بھی حاصل ہوتا ہیں کہا آپ لوگوں نے کیا کیا اگر انفرادی طور پہ ہر شخص اس کو استعمال کرنے لگ جائے انار کی پھیل جائے جو شخص کسی کو قتل کرے اس کی سدھار قتل ہے نا لیکن یہ جسے قتل کرتا ہے وہ اس کے جو وائرس ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس اختیار کو خود استعمال کریں اور اس کو قتل کر دیں یہ جرم ہے انہوں نے کیا کیا اپنے اس اختیار کو جا کر عدالت یا حکومت کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ اسے استعمال کریں ہماری طرف اور اب مطمئن ہو گئے کہ جہاں ہم نے اسے استعمال کرنا تھا اس کو صحیح طرح طریقے سے یہ استعمال کریں آپ نے اپنی کمائی میں سے جتنا اپنی ضرورت سے فاضل تھا وہ دینا اپنے طور پر یہ دے دینے والی بات نہیں ہے جائیے اور اپنے اس اختیار کو کسی دوسرے کے ساتھ قرب کرائیے جسے آپ حکومت کہتے ہیں تو لے لیجیے صاحب اور آپ انہیں استعمال کیجیے جس طرح سے تملی اجتماعی مساج کا تقاضا ہو آپ مطمئن ہو کے بیٹھے خدا نے یہ اختیارات دیے تم نے انفادی شاءدی اپنے اختیار آپ کو جا کے دے دیے پہلی چیز تو آپ دیکھیے کہ ارباد حکومت کے اختیارات جو ہیں ان کو یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ان کے پاس امانتیں ہیں اور یہ امانت کا استعمال اس طرح ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے تمہیں یہ تجویز کیا تھا انہیں امن اور اطمینان ہو جائے یہ کچھ جو دے دینے کے بعد ورنہ اپنا اختیار دینے کے بعد تو آدمی کامتا رہتا ہے کہ میرے پاس ہی نہ رہا یہ جو فزادات کے جنہوں نے آپ کے یہاں کا لائسنس بھی آپ اخباری کہتے ہیں تھانے میں جمع کرا ہو اس سے ایک ایمان یہ ہوتا ہے کہ فساد میں ڈر ہوتا ہے کہ آ کر کوئی ڈاکہ مارے گا حملہ کر دے گا حضور ان یہ جو نظام ہے آپ کے یہاں جسے جو دوری کہتے ہیں جس میں بھی جو ایک ووٹ آپ دیتے ہیں کسی کو وہ اپنا اختیار دوسروں کو دوسرے کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تم نے وہاں یہ بات کرنا یہ کسی دو وہ اسے دو جو واقعہ تمہاری طرف سے بات کرنے کا اہل ہو کتنا بڑا اصول ہے وہ لفظوں میں بات بتا دوں اختیارات جو امارات کا سپرد ان کے کرو کہ جو اس کے اہل اگلا ٹکڑا اضا حکمتم کاس اب ان سے کہا گیا کہ اب تم نے لوگوں میں اختلافات ہونے ہیں نظاحات ہونے ہیں جھگڑے ہونے ہیں ٹکراؤ ہونا ہے ان کے مفادات کا جب یہ اس قسم کی اختلافی نزاعی چیزیں تمہارے پاس آئیں تو تم ان میں فیصلہ کرو ان تح دل ادلے عدل کے مطابق فیصلہ کرو سے کہا کہ تم اپنے اختیارات تمہیں سونپو ان کی تفدیل تھوڑا جو اس سے اہل ہو ان سے کہا کہ تم ان کے معاملات کا فیصلہ عدل کے ساتھ کر اب عدل کی تو ویکسینیشن دنیا کے ذریعے کی قریب ہے اور سب سے بڑا عدل تو ملک میں یہ ہوتا ہے نا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے عدالت ہوتی وہ ہے جو آپ کے ہاں کے مروزہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے قانون کے مطابق نہ ہو تو ادل کہا جائے گا اگر اس میں کسی کی رعایت ہو جائے کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے کوئی رشوت لے لے تو پھر اسے عدل نہیں کہتے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں رہتا دنیا نے اسی کو عدل کہا مسلم قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ قانون ہی تم خود پہلے بنانے کے لیے بیٹھ جاؤ اور قانون ہی ایک عدل بنا کے ناصد کر دو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو عدل کے مطابق کریں گے لیکن یہ فیصلہ ابل کو ہوگا ہی نہیں قرآن نے یہ کہا ہے دوسری جگہ بد ہی یا بلون یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم ذکر کر رہے ہیں نظام حکومت راہی والے جو مومن کی ان کی جماعت وہ ہے تو یہ عدل قرآن کے مطابق کرتے یعنی ادل کو بھی آپ دیکھیے پابندی سے مستقم نہیں کیا قرآن نے بے بات نہیں ہونے دیا ابل کو بھی ایک پابندی لگائی گئی بلکہ ڈیفینیشن یہی ہے دہی یادیں وہ قانون اس کے مطابق بناتے ہیں اور پھر اس قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یہ کون سی بات رہ گئے یہ ویزا من جس سے آپ کے دستور کا اصول مرتب نہیں ہوتا بنیاد یہ ہے اور یہی کفر اور اسلام کی کے درمیان خطے امتیاز ہے وَمَن لَم انزل من لم یا حکم بے ماں ان کا جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کاغذ مرغزہ عدل کی ڈیفینیشن کے مطابق ہزار فیصلے آپ کے ہوں قرآن عدل نہیں قرار دیتا قرآن ایمان قرار نہیں دیتا قرآن اسے اسلام قرار نہیں دیتا سبول دو ہی یادیں اس کے مطابق قانون بناؤ اس قانون کے مطابق فیصلے کرو فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں وہ ایسے لوگ تم چنو کہ جو اہل ہوں یہ کچھ کرنے کے مجلس قوانین قوانین ساز ان پر مشتمل ہو جو قرآن کے مطابق جزوی قوانین بنانے کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہوں اس قوانین اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا کام انہیں سونپو جو اس کی اہلیت رکھتے ہو نظام کی بنیادیں آپ یاد مل گئیں تم نل لاہر مائن میزمی ایسا ہے کہ بڑی عمدہ بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے اس کو یوں چھوٹی سی بات نہ سمجھ بڑی عمدہ سی بات اور اس سے آگے ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا فارملی ہوگا صرف یعنی ان قوانین کے الفاظ یہ قاعدے قانون کی رسومات جسے آپ کہتے ہیں یہ پابندیاں فارملی کا لفظ اس کے لیے بہتر ہے ہمارے تو یوں ہی یہ فارملی کیا جائے گا اس کے مطابق جب وہ چلی جاتی ہے درمیان سے تو یہ چیزیں جو ہیں جہاں نواز روزی آپ کے رسوم لا جاتے ہیں وہاں یہ آپ کے یہاں کے یہ جتنے نظام عدم وغیرہ है وہ بھی فارمیلٹی وہاں ابدرو ہوتی ہے وہ بھی زمینوں سمجھو جہاں فارمیلٹی آب آب بھی ابدرو ہو جائے لیکن باہر آج ہو یہی آگے میں یہ کئی دفعہ عرق کر چکا ہوں کہ پرانے کریم کی آیت کے آخر میں جو خدا کی شکایت دی ہوئی ہوتی ہیں وہ بالغور طلب ہوتی ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس مضمون سے بھی اس آیت میں آیا ہوا ہوتا ہے کیا کیا یہ ٹھیک ہے قوانین صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ہم نے یہ ہدایت دے دی اس کے مطابق عدل کرنے والوں کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کچھ کریں اور کہا اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں اور وہ یہ کہ یہ بات نہ ہو کہ اگر کوئی کہیں دیکھنے سننے والا ہے تو پھر تو اس کے مطابق ہی اور جہاں تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کون دیکھ سن رہا ہے صاحب تم کر لو ایسی مصیبتوں میں جہاں قانون نافذ ہوتا ہے اجلیے وغیرہ بھی ہوتی ہے پولیس بھی ہوتی ہے وہاں قانون کی پابندی کیسے ہوتی ہے اگر کوئی دیکھنے والا ہے پھر تو قانون کی پابندی ہوگی اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کوئی شاہد گوا سے ہی نہیں نہ دیکھنے والا نہ سننے والے بڑی بے بازی سے آگے کچھ کا ساری رتیںدوریاں قانون کی خلاف ورزیاں ہاں وہ محدود کے اندر ہوں یا باہر کی دنیا میں ہو اس نام کے ساتھ کی جاتی ہے کہ باہر کوئی ڈٹ نہیں کر لے گا ان سے کوئی دیکھنے سننے والا نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ذاتیں ہیں یہ قاعدے ہیں یہ قوانین ہیں لیکن اس ایمان کو دل کی گہرائیوں میں لے جاؤ کہ جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں ایک سننے والا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں دیکھنے والا ہے ان اللہ کانا سمیلن بدیرہ اس بنیاد سے عزیزہ نے نام دین کی مندکت کی عمارت استوار ہوتی ہے اور اس ایمان کے بغیر اچھے سے اچھا قانون بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا سب ایمان کی کیا ضرورت ہے مالک والے اس کے بغیر عمل امن والے ہوتا ہی نہیں فارمیلٹی ہے پوری ہو جائے گی فارمیلٹی جو کچھ کرتی ہے ہمارے سامنے یہ یقین دیکھا آپ نے کہاں آیا ہے کاڑا سمیم بکیر وہ سننے والا وہ دیکھنے والا یہ اسی کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی کے سامنے حساب دینا جسے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے اس میں بسی یہ جتنے قوانین ہمارے ہاں نافذ ہوئے ان کے اوپر ایک اور قانون ہے وہ جو کسی فارمیلٹی تمہارے ہاں کی فارمیلٹی کا پابند نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا اس کے لیے ماسوس عدالتیں نہیں پولیس نہیں گواہ نہیں شاہد نہیں تحریریں نہیں دستاویزات نہیں وہ قانون ہے خدا کا قانون مقاصد عمل یہ قانون کے انسان کا ہر عمل وہ متعین نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اس عمل کے اندر کوششہ رو پیدا کر کے رہتا ہے خاص کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو کوئی گواہ شاہد نہ ہو کوئی عدالت نہ ہو کوئی سپاہی نہ ہو کوئی دقت کرنے والا نہ ہو وہ اس وقت بھی یہ نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے ماسوس دنیا میں تبھی دنیا میں اور جس کی عام مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کمرے کی تنہائیوں میں جہاں کوئی موجود نہیں ہے وہاں بھی اگر آپ آگ میں اپنی انگلی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جلے گی سخت تکلیف اس سے ہوگی سخ مجھ سے ہوگا یہ جو آپ کو سزا مل رہی ہے یو نائٹ میں میں کہہ رہا ہوں کتنی بڑی سزا ہے تو چھ مہینوں تک کی جوڑ جو ہے وہ ایسی سزا نہیں ہوتی جو اس طرح سے اس کنڈلی کے ابھی تک جلنے جل جانے سے ہوتی یہ آزادی تو عید ہے قرآن میں جو کہا ہے جل جانے کا آزاد کتنی تکلیف اس میں ہوتی ہے کون سی عدالت تھی جس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہاں پندرہ دن کے لیے اس کو ایسی تکلیف دی جائے کہ یہ راتوں کو سو نہ سکے کسی عدالت نے سنا کسی سفاہی میں آپ کو پکڑا نہیں آتا کوئی گواہ نہیں ضرورت پڑی کسی دستاویز کی ضرورت نہیں پڑی حتیٰ کہ آپ کے زبانی اقبار کی بھی ضرورت نہیں پڑی के کے اندر نتیجہ مذمت گزام या یا जो جو کرتے ہو وہی के بن کے آ جاتا ہے وہی سدا بن کے آ جاتا ہے یہ ہے خدا کا قانون متاثات امن لیکن ہم آسوسات کے خوبر یہ تو جانتے ہیں آگ میں انگلی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ سینکیئر کھانے سے ہلاکت ہوتی ہے ہم اسے نہیں محسوس کرتے کہ جھوٹ بولنے سے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے بلکی سیری بات اگر قانون مقاصد عمل جو ہماری طویل زندگی کے اوپر یوں وارد ہے اور جس کا ہمیں علم احساس ہر وقت ہوتا ہے اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہماری انسانی زندگی کے اوپر بھی یہ قانونی کی طرح سے وارد ہوتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عمل محسوس کو ایک پر رہا قرآن کہتا ہے تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اپنے نتائج پیدا کرتے ہیں یہ <تص> ہے وہ وہ ایمان جس کے متعلق کہا ان لہ کا نا سبیم خدا کا سننا خدا کا پھینکنا کیا معلوم ہے خدا کا قانون مقاطات عمل وہ ہے کہ جو تمہارے اس عمل کو اس وقت دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت سنتا ہے جب کوئی نہیں سن رہا ہوتا اب اس منٹ کے آئین اور قانون کی بنیاد مل گئی ہمیں ساتھ اختیارات اختیارات جو ہیں خدا نے ان کے تجویز کیے یعنی ان کو کہا کہ ہمارے آکام کو تم ناصب کرو افراد نے اپنے ذاتی اختیارات جو تھے وہ ان کے سپرد کیے کہا سپرد ان کے گور کرو کہ جن کے سپرد کرنے سے تمہیں امن نقید ہو جائے اور وہ وہ ہوں کہ جو اس کے اہل ہیں اور ان سے کہا کہ تم ہر مزاحی معاملے کا فیصلہ عدم کے ساتھ کرو اور عدل کے متعلق مطلب کہا کہ عدل ان قوانین کا نام ہے جو قرآن کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ یہ بنیاد اس کی یہ ہے خدا کے قانون مقاصد عمل پر یہ ایمان کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایک دیکھنے والا ہے جب کوئی سننے والا نہیں تو ایک سننے والا ہے اور یہ ریکارڈ ایسا ہے جو کبھی طلف نہیں ہو سکے گا اس کے مطابق نتائج مرتب ہو کر رہیں گے یہ نوٹ جو میں رشوت نے رشوت میں لیے ہیں اس کے اوپر مجسٹریٹ کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک دن پتار اٹھیں گے ایک دن کہ یہ رشوت کے تھے ہم ناجائز مانتے تھے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس برامد ہو کر رہے گا یہ ہے ایمان ادیزان یہ چیز کہ یہ کیسے وقت کرتا ہے قانون اس کا کیا پروگرام ہے اس کا کیا مشینری ہے یہ مزدور دوسرا ہے یہ آتا جائے گا پرانے کریم میں سارے قرآن کی پوری تعلیم اس محور کے گرد گردش کرتی ہے جسے قانون مقابلہ عمل کرتے ہیں لیکن بات ہو رہی تھی اس نظام کی جو خدا کے قوانین کو عمل ناصب کرنے کے لیے انسانی دنیا میں متشکل ہونا ہے پہلی چیز اس میں یہ کہی اور اس کے بعد آگے کہا کہ اس نظام کا سارا دارو مدار یہ کامیابی سے چلے گا کتاب کا کتاب کرنی ہے کیا یہ نذینہ عمنوں اتنی عمدہ و اتی الرسول و عل الامر نیم تنازعاتوں کی شہر ہو بلے کا خیروں کا صرف ترجمہ اس وقت میں پیش کروں گا عام جو آپ کو ملے گا لکھا ہوا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے ان لوگوں کی جو امر صاحب پھر اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف بتاؤ اگر تم خدا اور آخرت پہ ایمان لاؤ گے یہ ایک بہتر ہے اور جانکات اچھی ہے یہ ترجمہ معایا جی من اور یہ اصل اور بنیاد ہے آپ کے ہاں نظام حکومت پہ خدا بندی اور بات بڑی غور سے سمجھنے کی ہے کہ اس میں کتاب سے کیا مصنوع ہے اللہ اور رسول کی عطایت کو کہتے ہیں وہ لام و کون ہوتے ہیں جن کی عقائد یہ ہوتی ہے اگر کسی معاملے میں تناظر ہو جائے اپنے اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو کس کی طرف لے جانا چاہیے جو کہا ہے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ تین جو اختلاحات ہیں بڑی اہم اور بنیادی ہیں جن کے صحیح مفہوم نہ ہونے سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو گئی جن کا میسون سامنے آنے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے آج چونکہ وقت ہو رہا ہے اگر کچھ منٹ باقی ہیں لیکن بات یہ ایسی نہیں کہ چند منٹوں میں طے ہو جائے پورا درد شاید یہ لے جائے گی اس سے ہم آئندہ تک کھا رکھتے ہیں ربنا فتح دل منار کھنہ کام سورہ نصاح کی آئے ففٹی ایٹ تک اٹھاون تک اٹھنجا تک ہم آگے برادران عزیز ایک ایران